اللہ مسیح ابن مریم یقین ان کو کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے یہاں ایک ہے گاڈ انکارنیٹ کارٹ کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے رام چندر جی خدا کے اوتار کشن جی مہاراج خدا کے اوتار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اسی طرح کا غور ان کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے اور خاص طور پر جیکو مائس جو ان کے اکثر کا رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے جیسے ہمارے بھی بعض جو ہیں غلوم میں آ کر محبت اور عقیدت اور عزمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مشتبہ عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مستعفی ہو کر یہ گویا کہ وہی اوتار کا عقیدہ ہے جو ہم نے دوسروں سے سیکھ لیا ہے اسی طریقے کی بات یہ ہے ان کے یہاں لقٹ کحم الزین کالو ان اللہ ابن مریم ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے کولفمن عملے کو مل اللہ شیم تو ان سے پوچھیے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان ارادہ یوں نکل مسیحت نہ مریم اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیحت نے مریم کو اور وہ ام اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وہ منفی لفظ دبی آ اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا بالی اللہ ہے بول کے سماوا وہ لفظ و مابہن اور اللہ ہی کے لیے پاشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے ماں بین ہے یخلوں کو ما یشا وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے ولہ اللہ کل شعیم اللہ ہر چیز پر قابر ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یاہذہ کو تخلیق فرمایا اجاز کے اور موجوہ ہونے کی مختلف شکلیں وکالت یہود اور نسالہ نہنو ابنا اور یہودی اور نسرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے بارے لاڈلے واہبا ہوں اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں کوئی فلے ملوہ سے تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبو کردم نو کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھ لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا ہے اول جو ہے وہ شہید ہوا ایسی کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں رومیوں نے کس طریقے سے اضائیں پہنچائی اور تمہارا دوسرا جو ہےکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لادے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بیچارہ ہے آجز ہے پورے فلے میں یوز ہو جنوب بل انتم تم بشروم من خلق نہیں تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنا ہے لکثر ونگے شاہ وہ جس کو چاہتا ہے بخش فرماتا ہے وہ یو ذر جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے بھائی اللہ بالکل سما و آسمان کی کل پاتشاہی اللہ ہی کے لیے ہے ماں بے اور جو کچھ ان دونوں کی ماں بہن ہے ان کی بھی وہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یا اگل کتاب پت جا رسول اللہ تم اللہ فطرۃ الرسل پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے کے ساتھ آئی ہے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوبین الرقوم جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے اللہ فطرت من الرسول رسالت کے ایک انقطاع کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھ سو برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فترت ہے فترت ہے وقفہ ہے اور پھر حضور کی بے اور پھر فترت دائر میں آپ رسالت کا دروازہ ختم چھ سو برس کے لیے آرزی بند پھر حضور کی تشریف آوری اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند یا کتاب قد رسولنا من قدجا ملا فطرۃ مسول انتقول مبادہ کے لیے کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نذیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فقد جا بشیر بشیروں نذیر تو سنو لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے رسولم مبشرین و يكون بادر رسول مبشرین عمجرین یا اللہ رقم علّہ صلاحت باد رسول برقان اللہ عزیز الحکیمہ سورا نسا کی وہ آئے تب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بنیادی عائد بلاؤ والا کل نسین قدیر اللّہ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت وشا علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ بسر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے صحرائے سینا میں رہے کوہ پور پر بلائے گئے تو دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرک اور کافر قوم آباد تھیں فلسطینی فلسطین کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لیے عرض مقدس اللہ کی طرف سے موجود ہے اس لیے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے یہی حضرت اصاف تھے یہی سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیار نہیں اس پر حضرت موسا علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر جو سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت, ہی شفقت ہوتا شفقت ہی ہے جیسے اللہ کا معاملہ رعوف بھی ہے ودود بھی ہے لیکن عزیزن انتقام بھی ہے انتقام دینے والا بھی ہے یہ دونوں شانے ہیں رسول کا معاملہ بھی یہی شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے اور یہ بات جو ہے بحث تھوڑی سا نکتا ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا وہ کا پیاس لگی آپ سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں ایک زر لگی چٹان پر بارہ چھویں فٹ گئے کوئی محنت تو کرنی بھی پڑی بھوک لگی منو سلوان حادر ہو گیا دھوپ لگی عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لال پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معذہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر ایسار سے قربانی سے محنت سے مشقت سے بھوک جول کر فاطے برداشت کر کے یہ بہت اہم نکتا ہے سمجھ لیجیے یہ عادی ہو گئے تھے وہ قَالَ قال عموسا قوم قوم اسکول نعمۃ اللہ علیکم اصالحفیقم امبیاء و جال اقم اور یاد کرو جب کہ موسا نے کہا اپنی قوم سے ہے میری قوم کے لوگوں اور تورات سے معلوم ہوتا ہے بک آف ریکارڈس جو ہے چھ لاکھ کی نفلی تھی ان کے جب یہ نکلے ہیں مصر سے اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی ان کو نکال دیجیے تو کم سے کم لاکھ تو گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت بی جائیے بس سبھی لے تنزل تم پچاس ہزار تو ہوں گے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ دی. لیجیے یا قوم اس اللہ مطلب میری قوم کے لوگ اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے اس جال کو ہم لیا جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھا ہے یعنی خود میں نبی ہوں میرے بھائی ہارون نبی ہیں حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے وہ ضالط ملو تمہیں بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو ظاہر اس وقت تک اگر تین بادشاہ تو قائم نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ پیش ان گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالی زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے جیسے کہ حضرت داؤت اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں نے بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقع بادشاہوں کے بھی جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے تھے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدور تھے تو شاید اس کی طرف اشارہ ہوں وہ آتا تم عالم یوت عظمین العالمین اور تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں نے کسی کو نہیں دی قوم ادخلوا الرب المقدس صد القیقت اللّہ اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہاری نے لکھ دی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی ولا کرتو الا اکبار اور اب اپنی پیٹوں کے بل واپس نہ دلنا فتن کلیب اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو کالو یا موسا انفیحا قومن جب بار انہوں نے کہا موسا ہم فز فلسطین میں داخل ہو جائیں اس میں تو بڑی جابر قوم ہے بڑی طاقتور قوم ہے قداور لوگ ہیں لئیم ہیں جسیم ہیں انفیحا قومن جب باری وہ انہیں لن نہ کھولا حتیہ ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہاں سے نکل نہ جائے وہی یخرود داخل ہوں وہ نکل پھر ہم داخل ہو جائیں کالا رج من الز خافون کہا دو اشخاص نے کہ جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی العام اللہ علیہ اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا یہ دو شاگرد تھے جو قریبی صحابی یا حوالے تھے حضرت بوشا کے یو شاہ نون تو وہ ہے تو یہ پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب بھی ہے کہ وہ دبی بھی تھے اور دوسرے تھے کالدین یننا تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کالا رجلان من نظیلہ یقاف الام اللہ علیہ اس قلع الباب ہمت کرو دروازے میں دفاع گھسو تو صحیح فائدہ دخل تمہوں جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا وار اللہ پر توقع اللہ پر توقل کرو بالکل تم مومنین اگر تم مومن ہو کالو یا موسا اتنا لنگ نہ کھلا ابدا انہوں نے کہا موسا ہم تو کبھی بھی یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مسم میں بھی لیکن یہ مرحمت کے اندر عربی محاورے میں ابدا ہر ہرگز ہم ہر ہرگز ہر ہر داخل نہیں ہوگے نہ موسا لگن خلاح ابدن ہم آرمی داخل نہیں ہوں گے ماں دامو فی جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے فضح انتب اور ربو کا تمہارا رب اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے ساتھ اپنی لٹیا بھی لے جاؤ یہ تمہارا آسات جو ہے اتنے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ فضح انت اور ربو اور جا کے خطال کرو ہم تو یہاں بیٹھے نہ بھی جمبت نہ محمد ہم تو یہاں ٹکے ہوئے ہیں ہم نہیں یہ لیں گے قال رب اب دیکھیے بیزاری وہی حضرت موسیٰ سورہ کست میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ ایک قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو تو اس کی طرف سے پھر مذاقت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک بک رسید کیا اس قبطی کی جان نکال دی فقر اب ابوسا فقل آ رہے اس وقت کتنی محبت اپنی قوم سے اور اب کیا حال ہے کال عرب میں لا امل کو اللہ نفسی واقی انہوں نے ارض کیا پرمنگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے فوک بینا باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دیں علیحدہ کر دیں جدائی ڈال دیں ہمارے ماں بہن وہ بین, بین القومی الفاصقین اور ان دا ہزار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفی قبول فرما لے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کی ناہنجائی جو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو معزے دیکھے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تو پیدا کر دے اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا کال افنہا محر رحمت اللہ علیہ مرمعین نہیں ہم جو صدا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ عرض مقدس اگر یہ مجدلی نہ دکھاتے ابھی ہم انہیں دے دیتے اب انہوں نے مجدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی چالیس برس تک یتی ہوں نقل اسی صحرا میں اسی سحرائے سینا میں سینائی پہنسلا یہ بھٹکتے پھریں گے فلاطا سال القمل فاسقین تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں دو کچھ ان پر بیتیں گی لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ کہنا ہے یا میرا یاد کر لیجئے کہ جو حضرت بوسا نے کہا انی لا عمل کو اللہ نفسی واسی حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نشا نے تقاطل فیص عب اللہ لات نفسک و ہر روزیل میں نیند اے دبی آپ اللہ کے میں قتال کیجئے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے اور آپ پہلے ایمان کی جتنی تحریر تحریر ترغیب تشویق جتنے ان کے ایمان کے جذبات کی اپیل کرنا ممکن ہے بس وقت علیہ النب نے عظم بلحق اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل نا کے سلسلے میں ملک میں فساد مچانے کے سلسلے میں چوری ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر ہیں وطلو علیہ نبض نے آزم اب الحق اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے ہے آدم کے دو بیٹوں تک کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ اس طرح قربان جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل اور ایک ان سے گرریے کا کام کرتے تھے بھیڑے بکریا کراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جینس لے کر آئے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ اپنے کوئی جانور لے کر آئے اللہ کے لئے نظر کے طور پر پیش کیا تو میلا مناحال امام علام تک بن اللہ تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی کالا لا ترنک اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی حسن کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا کالا ان نما تقبل اللہ بن انہوں نے کہا بھائی جان اس میں بیڑا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قاعدہ ہے قانون ہے وہ صرف بطقین ہی سے قبول کرتا ہے لائن بس اپنا زیادہ کا یہ نہ نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے مان ابھی باسطنگ یا کرے اب تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں یعنی ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا اِن اقاب اللہ رب العالمین مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اتنی اڑی دو اب اسمی و اس کا اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو ناخ مکتور ہے وہ اس کے تو ہوا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے گی تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے وٹ ڈو آئی ٹو لوز آخر میری کوئی خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ ناخت مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا مبال آپ کے سر آ جائے گا تو میرے سے کوئی نقصان والی بات نہیں اتنی اڑید تمو اب اسمی و اس میں کا فتح صاحب اور یہ ہوگی سخت تعلیم سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی و ضال کا اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا فتموات لہو نفسوں قتلا اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی یہ الفاظ میں بتوین دی لائنز یو سمجھیے کہ ہے اس کے اندر بھی وہ تو رہتا ہے حق اور باطن کی یہ کشاکش اور میں اور بلی کا غلبہ قتل کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہے وہ دل نشیب ہے لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شہت میں ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقط اللہ تو اس نے انہیں قطع کر دیا فاسمہ بن ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فباخن اور وہ رابع یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالی نے کنوے کو بھیجا وہ زمین کو کوریز رہا تھا اب اسے کابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اب ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیج دیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے اس میں سے کوئی دانے نکالتا ہے وہ دیکھا یا باتوں پھر اندر ہی رہتا کہ اللہ اسے دکھا دے کہ پیوہاری سوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائے میری شامت میرے اندر اس کبے جیسی بھی عقلت تھی نہ ہوا میں اس کبے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی کموار یا ساؤتا سی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا پاس مہا بن ناظبین بن اجل اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید بدامت